شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے المجید قرآن مجید کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں بل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 اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں کلیہ دن تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کرے مدر جن کی حسد الحسین اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج لا چل اور لمبی لمبی کھجورے جن کا گاھا طے بہ ہوتا ہے رزقا للعباد به الخروج یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین اکتادا کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے قبلهم قوم نوح و اصحاب و ان سے پہلے لوہ کی قوم اور کنویں والے اور سمود جھٹا چکے ہیں و اور آج اور فرعون اور لوٹ کے بھائی واصحاب الايكه وقوم تبع كل مكرب الرسل سحق وعيد اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی اشینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید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 اذ عن اليمين وعن الشمال جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں میں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے چھو چلنا دل رانی کا محنو شہید اور موت کی بے ہوشی حسیکت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا سوری رانی کا سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی وعید کا دن ہے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 سو رو کے لیے یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غازی ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے وہ کال قرین ہے اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس حاضر ہے القیہ حکم ہوگا کہ ہر سرکش نہ کو دوزخ میں ڈال دو من معتد مریب جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا صبح نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقدر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اولا قرین ضلال کیا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 خوشی اور مد جو اللہ سے بن دے کے ڈرتا رہا اور رجو لانے والا دل لے کر آیا ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام اردو خلو ہے اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے لکھن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 تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تاریخ کے ساتھ تصویح کرتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُجُودَ اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنظیم کیا کرو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا یوم جس دن لوگ چیخ یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہے اننا نحن نحی ونمیت